بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مجاہد بھائی و بہنوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چونتیس ہجری کی الثانی کی پچیس اور دو ہزار تیرہ مارچ کی آٹھویں تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے استاذ محترم مولانا عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار نامی کتاب سے تیسرا درس ہے درس کا عنوان ہے مسلمانوں, مسلمانوں کی پستی کے حقیقی, حقیقی اسباب مسلمان اس دین حق کے ماننے والے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں فرماتے جیسا کہ سورہ عال عمران کی انیسویں آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے ان الدین عند اللہ اسلام یعنی بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر پچاسی میں اللہ جشان کا ارشاد ہے ومن غیر السلامی جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں تمام مسلم ممالک آباد دنیا کے درمیان میں واقع ہیں جو سیاسی اقتصادی اور جنگی محل وقوع کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلمان آبادی کے لحاظ سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی کے وسائل بھی بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں پھر بھی مسلم ممالک گزشتہ پانچ سو سال سے کبھی ایک حملہ اور, اور استحصالی ملک کے تحت آ جاتے ہیں اور کبھی دوسرے کے تسلط اور دباؤ تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دنیا میں پسماندہ قوم شمار کیے جاتے ہیں یہ بری حالت بہت سے اسباب اور عوامل کی وجہ سے ہے جن میں سے سب سے بنیادی وجہ مسلمانوں کا اپنے دین کے مزاج اور تقاضوں کو نہ سمجھنا ہے جب مسلمان دنیا کو اپنی اسلامی فکر کی روشنی میں دیکھتے تھے صحیح اور غیر صحیح کاموں کو اپنے دینی معیاروں پر پرکھتے تھے اور اپنی ذات کے لیے ترقی کی راہ خود متعین کرتے تھے اس وقت مسلمان قوم سب سے مضبوط قوم تھی ہسپانیہ سے لے کر چین تک ان کا پرچم لہراتا تھا دنیا کی دوسری قومیں بھی یہ کوشش کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے مدارس اور یونیورسٹیوں سے دینی و دنیاوی علوم سیکھیں لیکن جب مختلف وجوہات کے بنا پر مسلمانوں کی اجتماعی سوچ بدل گئی اور انہوں نے اپنی اسلامی تعلیمات اور زندگی گزارنے کے اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ غیروں کے غیر اسلامی طور طریقوں کو اپنا لیا تو نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا قیادت اور سیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی اور مسلمان آہستہ آہستہ غلام بنتے گئے اس غلامی کو مضبوط کرنے اور دوام بخشنے کے لیے دشمن نے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا اور مختلف طریقوں سے مختلف میدانوں میں محنت کی اور اپنی سازشوں کے جال بچھائے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے نمبر ایک حاکمیت کا میدان ہر ملک کے سیاسی اور اجتماعی کام چاہے وہ داخلی ہوں یا دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بین الاقوامی دو طرفہ خارجی روابط ہوں ملک کے حاکم کی جانب سے آگے بڑھائے جاتے ہیں اسی اہمیت کی بنا پر حاکم اور نظام حکومت کا نگران متعین کرنا اسلام میں شریعت اور عقیدے کا موضوع ہے اسلامی شریعت حاکم نامزد کرنے کے لیے ایسے راستوں اور کاموں کو اپنانے کا حکم دیتی ہے جس کے نتیجے میں صالح اور عادل حاکم اقتدار میں آئیں اسلام کے فقحہ نے مسلمانوں کا حاکم نامزد کرنے اور معزول کرنے کے لیے شریعت کی روشنی میں ایسے معیار اور قیدیں متعین کی ہیں جن کو عملی جامہ پہنانے سے اسلامی معاشرہ حاکمیت کے میدان میں تزلزل اور تزبزب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے اسلام میں حاکم کی بنیادی اور اہم ذمہ داریوں میں اسلامی شریعت کا نافذ کرنا ملک اور دین کا دفاع کرنا لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق کا امین و ذمہ دار ہونا اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا بھی شامل ہے لہذا جب اس قسم کے حاکم کی موجودگی میں بین الاقوامی غیر مسلم ممالک کو اسلامی دنیا میں اپنے مقروح اغراض و مقاصد پورے ہوتے نظر نہ آئے تو انہوں نے مختلف طریقوں اور سرگرمیوں کے ذریعے خلافت اسلامیہ کو گرا کر اسلامی دنیا میں حاکم اور حاکمیت کے لیے نئے معیار مسلمانوں پر تھوپ دیے جس کے نتیجے میں ایسا نظام اسلامی دنیا پر مسلط ہو گیا جو عالمی کفری ممالک کے مقاصد کو ملک کے فائدوں پر ترجیح دیتا ہے ان غیر اسلامی حکومتوں کی مختلف قسمیں ہیں پہلی قسم خاندانی اور شاہی حکومتیں شاہی حکومتیں اگر اسلامی نظام نافذ کریں تو جمہوری حکومت سے بہت بہتر ہوگا اس لیے کہ ہر حاکم کے مرنے پر ملک میں نئی نئی شورشوں اور افراتفریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن آج جو شاہی نظام بعض مسلم ممالک میں موجود ہے اس میں حاکم اور بادشاہ استعماری ممالک کی طرف سے لوگوں پر مسلط کیے ہوئے ان کے اپنے ایجنٹ ہیں اسی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہر پالیسی میں استعماری ممالک کی رعایت کر کے ان کو خوش رکھیں تاکہ زیادہ عرصے کے لیے حکومت میں رہیں چاہے یہ کام کرنے میں ان کو قتل و غارت گری ظلم و زیادتی اور اسلام دشمنی کا ارتکاب ہی کیوں نہ کرنا پڑے دوسرا یہ کہ اس طرح کے شاہی گھرانوں میں حکومت موروثی شکل میں ایک سے دوسرے کی طرف خود بخود بترتیب منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والے حاکم میں حکومت چلانے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ استعماری قوتیں شاہی خاندانوں میں سب سے نا اہل غیر صالح شخص کو منتخب کر لیتی ہیں جو اس منصب کا کسی صورت اہل نہیں ہوتا جو بالکل لاپرواہی کے ساتھ اپنے ملک اور عوام کے مفاد کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور پوری طاقت سے اغیار کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے موجودہ شاہی نظاموں میں بادشاہ مسلمانوں کی طرف سے حاکم نہیں بنائے گئے بلکہ یہ مغرب کی طرف سے مسلمانوں پر مسلط کیے گئے ان کے ایجنٹ ہیں یہ حاکم اپنے ممالک اور عوام کو زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر ان طریقوں پر چلاتے ہیں جو مغرب نے ان کے لیے متعین کر دیے ہیں اور اگر کوئی اس قسم کے مفسد حاکموں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے کبھی تو اسے قید کر دیا جاتا ہے اور کبھی جلاوطن یا جان سے ہی مار دیا جاتا ہے مغرب کے انسانی حقوق کے عالم بردار بھی اس طرح مسلط کردہ حاکموں کے ظلم اور قتل و غارت گری پر چشم پوشی کرتے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کی مختلف عنوانات اور بہانوں سے حفاظت اور دفاع کرتے رہتے ہیں شاہی گھرانوں کے افراد اور ولی عہد یعنی جانشین حضرات اکثر مغرب کے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں سے فارغ شدہ ہوتے ہیں اور ان کا نظریاتی معیار بھی مغرب کے طرز پر ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے ملک کے عوام سے اتنے اجنبی ہوتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ملک کے عوام سے مختلف نظر آتے ہیں ان کے نزدیک اپنا دین قوم کے اخلاق اور طور طریقے مغربی طرز زندگی اور مغربی فکر کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے دوسری قسم دوسری قسم بغاوت کے ذریعے مسلط کردہ حکومتیں دوسری قسم کی حکومتیں اسلامی دنیا میں وہ بغاوت والی حکومتیں ہیں جو غیروں کے تربیت یافتہ اور ان کی گود میں پلے ہوئے با اثر لوگوں کی طرف سے وجود میں آئی ہیں اس طرح کی حکومتوں کی پشت پناہی کے لیے استعماری ممالک کی فوجی اور سیاسی مدد ہمیشہ تیار رہتی ہے یہ حکومتیں چونکہ غیروں کی جانب سے ان کے خاص مقاصد کی تکمیل کے لیے وجود میں آتی ہیں اس لیے ان کے مقاصد کی تکمیل اور ان کی ایجنٹ حکومت کی بقا کے لیے ایسے نظام اور قوانین بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے ہر حال میں اور ہر ممکن طریقے سے اس حکومت کی حفاظت کی جا سکے ان حکومتوں کو اس بات سے قطع کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس طرح کے نظام اور قوانین لوگوں کے دین اخلاق قومی سماجی اور معاشرتی زندگی اور دیگر طبعی ضروریات کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں سب سے پہلے ان تمام لوگوں سے قید خانے بھر لیے جاتے ہیں جن سے حکومت کو اپنے زوال کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور جب کبھی پوری قوم ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر اسلحے اور قوت کے بے دریغ استعمال کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر بیرونی افواج کو دعوت دے کر حکومت کے تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اسلامی دنیا بیسویں صدی میں اس قسم کی حکومتوں سے بہت پامال ہو چکی ہے اب بھی مسلم ممالک انہی حالات کی چکی میں پس رہے ہیں یہ تمام حالات اس لیے پیش آتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں حاکمیت اور حکومت حاصل کرنے کے غیر اسلامی معیار نافذ العمل ہے تیسری قسم فوجی حکومتیں جب کبھی ملکی یا مغرب کی اصطلاح میں جمہوری حکومتیں استعماری حکومتوں کے مسالح اور مفادات کی حفاظت میں ناکام ہو جاتی ہیں اور اسلام کے خلاف فیصلوں کے نافذ کرنے سے عاجز آ جاتی ہیں اور انہیں یہ خوف دامنگیر ہونے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں حکومت اسلامی تنظیموں یا قومی حلقوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اسی صورت میں ان کے سارے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں لہٰذا فوجی بغاوت کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے تاکہ فوجی حکومت وجود میں لائی جائے لہٰذا یہ فوجی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد وہ سارے قوانین اور نظام ختم کر دیتی ہے جن کے ہوتے ہوئے کسی حد تک اسلامی یا, قومی، اسلامی یا قومی مفادات حاصل ہو سکتے ہوں استعماری قوتیں اس طرح کی فوجی حکومتوں کو یہ ذمہ داری سونپتی ہیں کہ وہ عوام کے خلاف لڑیں اور عوام کے سامنے اپنے ان ہم متنوں کو جو استعمار اور غلامی کی مخالفت کرتے ہیں غیر ملکی اور امن دشمن کے طور پر متعارف کرائیں اور استعماری بغاوت کرنے والوں اور مداخلت کرنے والوں کو دہشت گرد کا لقب دیں اور ان کے ساتھ روشن خیالی امن اور اعتدال پسندی کے نام پر معاہدے کریں جو اپنی شرائط اور حقیقت کے اعتبار سے غلامی اور ذلت کے معاہدے ہوں اور ان لوگوں کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں جو ان سے آزادی مانگتے ہیں یا ملک میں اس قسم کے فوجی حاکموں کی مخالفت کرتے ہیں ایسے فوجی حکام ملک کے قومی ادارے فوج اقتصادی و قومی ذرائع اور دیگر تمام وسائل غیروں کی غلامی میں اپنی بقا کے لیے حاصل کرتے ہیں اور عوام کو حساب دینے سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں اکثر اس طرح کی فوجی حکومتیں ان ممالک میں وجود میں آتی ہیں جہاں عوام اسلامی جذبے سے سرشار ہوں اور اسلامی اور جہادی تحریکیں اقتدار کے دروازے پر دستک دے رہی ہوں یہ فوجی حکومتوں کے قیام کا عمل استعماری قوتوں کے حق میں پچھلے سو برسوں میں کئی بار مختلف مسلم ممالک میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے چوتھی قسم جمہوری اور انتخابی حکومتیں جمہوری اور انتخابی حکومتوں کو اگر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ان حکومتوں سے بہت بہتر نظر آتی ہیں جو شاہی خاندانوں میں موروسی چلی آ رہی ہیں یا فوجی بغاوت کے نتیجے میں تشکیل دی گئی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ یہ حکومتیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اور ان کا منفی اثر سب سے زیادہ تسلسل اور دوام رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں جمہوری اصولوں اور مغربی سیاسی اقدار سے وجود میں آئی ہیں جو اسلامی دنیا کے دینی قومی اخلاقی اور سیاسی اصولوں اور ترجیحات کے برعکس ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے جمہوریت کی بنیاد پر مبنی انتخابات انسانوں کو علم تجربے عقل دینداری اور امانت داری کے معیار پر نہیں تولتے بلکہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر حاکم کے انتخاب اور قانون سازی میں ایک بڑے ماہر قانون کی رائے اور ایک ایسے شخص کی رائے میں جو گندگی اٹھاتا ہے اور بیت الخلاء صاف کرتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا یا دوسرے لفظوں میں ایک شیخ الحدیث یا مفتی اعظم اور ایک ایسے شخص کی رائے میں کوئی فرق نہیں جو قومی سطح پر خیانت غداری اور ہر طرح کی بداخلاقی سے پہچانا جاتا ہو دونوں قسم کے انسانوں کا ووٹ برابر ہے اس باطل نظام میں اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی کہ ایک تو وہ عالم اور مفتی اعظم یا قاضی جو ملک کی اجتماعی مصلاحتوں کی تشخیص میں مہارت رکھتا ہے اور دوسرا بد اخلاق اور فاسق انسان ہے جو ان امور کی بالکل صلاحیت ہی نہیں رکھتا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں جمہوریت ملک کے ہر ہر فرد کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی عہدے کے لیے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کر سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو دوسرے لفظوں میں جس طرح قیادت کے لیے اہل صالح اور نیک لوگوں کے لیے امیدوار بننے کا دروازہ کھلا ہے بالکل اسی طرح مفصدوں اور بد کردار لوگوں کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہے بلکہ آج کی اسلامی دنیا میں تو نوے فیصد نیک لوگوں پر انتخابی امیدوار بننے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور اسی طرح اسلامی جماعتوں پر مختلف بہانوں سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور صحیح معنوں میں کام کرنے والوں کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اسلامی جماعتیں انتخابات میں جیت گئیں پھر ان کی حکومتیں فوجی بغاوت کے ذریعے ختم کر دی گئیں اور ان جماعتوں کے ذمہ داروں سے قید خانے بر دیے گئے جمہوریت کی بنیاد پر قائم حکومتوں کے فیصلے جائز و ناجائز کے معیار پر نہیں کیے جاتے بلکہ وہاں اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا ہے جو اکثریت نے پسند کر لیا وہی جائز اور صحیح ہوتا ہے اگرچہ وہ اللہ جشان کے دین کے احکامات کے بالکل مخالف ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر اکثریت یہ رائے دے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے یا مثلا سود جائز ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے اللہ جل شاہ کی شریعت کو زندگی اور حکومت کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں تو یہ سب کچھ جمہوری حکومت میں بطور قانون مانا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں بالفاظ با دیگر اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت یہ نہیں مانتی کہ شریعت اور قانون بنانا اللہ جل شاہ کا حق ہے بلکہ جمہوریت قانون سازی کو اپنا حق مانتی ہے اور کسی چیز کو جائز یا ناجائز کرنا انسان کا حق سمجھتی ہے اور حق و نہ حق کے لیے معیار بھی خود متعین کرتی ہے تجربے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی دنیا میں وہ حکومتیں جو اپنے آپ کو جمہوری یا ڈیموکریٹک حکومتیں کہتی ہیں مغرب کے شانہ بشانہ اور اسی کے نقش قدم پر چلتی ہیں اور اپنی عوام میں مغربی نظام اور قوانین نافذ کرتی ہیں اور اس نظام کی مخالفت کرنے والوں سے طاقت اور بزور بازو دفاع کرتی ہیں یہ حکومتیں اللہ جل شاہ کے دین کے خلاف علانیہ طور پر جنگ میں ملوث ہیں ان کی مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ ملک کے کسی بھی قانون میں کوئی اسلامی شق باقی نہ بچے اور اگر بچ بھی جائے تو اس کے عملی طور پر نافذ ہونے کے خلاف اتنی رکاوٹیں اور شرائط کھڑی کی جائیں کہ عملی زندگی میں اس کی افادیت ہی ختم ہو جائے اور وہ محض ایک نظریہ بلکہ افسانہ بن کر باقی رہے اس طرح کی جمہوری اور ڈیموکریٹک حکومتوں کے حاکم ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مغربی کے کسی طرح مغربی ثقافت اپنے لوگوں پر مسلط کر دیں اور اس راہ میں وہ اپنی قوم کا بے درے خون بہانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہ حکومتیں عوام کے خلاف اتنا کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو قومی اور عوامی نمائندوں کی حکومتیں کہتی ہیں لیکن عوام کی اکثریت کبھی ان سے دین اور ملک کے قومی اور مصنوعی اقدار کی حفاظت کا مطالبہ کرے تو عوام پر تنگ نظر بنیاد پرست اور دیگر دقیانو سی قسم کے فرسودہ الزامات لگائے جاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان حاکمیت کے میدان میں اپنے مذہبی معیاروں کا پاس رکھنے سے محروم کر دیے گئے ہیں لہذا سب کچھ دوسروں کے معیار اور ترازو سے تولنے پر مجبور ہیں